الم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علی اللہ اللہ الخو علی فلامیم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا نزل بالحق مصدق لما وأنزل اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تو اور انجیل نازل کی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 اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا وَأُولَائِكَ هُمْ وَقُودُوا الْنَاقِ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے كذبوا ان کا حال بھی فرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقسیب کی تھی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 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِبِينَ فِيهَا وَأَجْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِبْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أي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 بَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَكُلٌّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيُّونَ أَسْلَمْتُمْ بَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اللہ اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے اور اہل کتاب اور انپڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالے اور اگر تمہارا کہا نہ مانیں تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ان پتر پتر بل قسط جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے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 قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں اور اللہ تم کو اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے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 عليم ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اذ قالت امرأة عمران رب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 د گری مؤم ان لد دل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 وہ بولی اللہ کے ہاں سے آتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے اس وقت زکری نے اپنے پروردگار سے دعا کی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 مصدقا من و و و من وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ اللہ تمہیں یا کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیک کاروں میں ہوں گے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر ومرأتی آخر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء زکریہ نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بی بی بانجھ ہے اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قال رب جعلی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 اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے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 في وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسی ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں بآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا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 نیکاروں میں ہوگا نیو دور نی بشو کال کلو یا کم یو گو امر میں پون کم ف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 اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور طورات اور انجیل سکھائے گا اصول اسب ان کو نقیب أني أطلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے أَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ كُفْرًا قَالَمَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ جب نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں ربنا اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھا اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ذلك نتلوه عَلَيْكَ کم الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں عیسا کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا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 یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا ابن اگنا س وَلِس أَناَا وَنِسَأَْكُمْ وَأَفُ سَنَا وَأَفُ سَكُمتُمَّ نَ بتَهِل فَنَجَعَ عَنَّ تَ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 وَمَا مِنْ إِلَاہٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب اور صاحبِ حکمت ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے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 ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے ان اول الناس بی ابراہیم لالذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنو واللہ و المؤمنین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 طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واجبروا آخره لعلهم يرجعون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 لا احد مثل ما اعتيتم او يحاجوكم من عند ربكم قل ان الفضل بيد الله ييمن من يشاء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 تَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے تمن ہوں کوگیل من تمن ہبین ادی علیک مل گی پ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 تقافَإ الن الله هي يحُّ ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ان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 وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله.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 موت تم مدل مند کنونی ولکن فَإِنِّي نَبِئَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ کسی آدمی کو شاید نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علمائے ربانی ہو جاؤ کیوں تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو تم مسلم اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبہ ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے پلی میں هَُّ جَأَكُمْ رَسُولولُ مُ صَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُ مِنَُّ بِهِي وَلَتَصُرٌ طَالَ أَأَقُ رَغْتُم وَأَقَضُم عَلَذَِكُم إِصّرِي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 تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا السلامی وَإِلَيْهِ جاؤں کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علينا وما انزل وبَوَلَ الْأَثْبَاطِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِفْحَاقَايَ وَبَوَلَ الْأَثْبَاطِ وَمَا مِن رَّبِّهِمْ وَمَن أُوتِيَ مُوسَىٰ وَالْثَّاوِي نَبِيّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّضُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ له کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیح ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسا اور عیسیٰ اور دوسرے امبیا کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں ومن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 ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان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 إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور جہان کے لیے موجبِ ہدایت ایہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہو کان آمنا ولیلہ علی الناس حج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 پون تم تئی پی پماسون تقسیم بل گی تیل مست اور تم کیوں کر کفر کرو گے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 مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا تو بِنِعْمَتِهِ متی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اس بینگی عَلَى شپ َة مِنَ النَّارِ فَأَوْ قَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يبَيينُ اللَّهُ لَكُم آيَاتِهِلَ عَكُم تَهتَّدُ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 ولت کم توی نیل کوئی ویم اوپی وی م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 سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھوین لگی ہوں اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے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 وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يككرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق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 وهم یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتے پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں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 اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہزگاروں کو خوب جانتا ہے انہالذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئہ واؤلائک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 لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تكفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 آ <تصفيق> أَتُم أُناائ تُحِّونَهُ وَلَا يُحِّونَكُم وَتُؤ مِونَ بالِكِتابِ كله وَتُؤْمِنُونَ بِكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے گرو کم لا گم سی ا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 تَنكُو وَيَدُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِي ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفاطن حملہ کر دیں تو پرور دگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا میں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 بدهم فينقربوا خائبين يا اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کیا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں لیسلک من الامر شیء او يتوب عليهم او عذبهم فانهم ظالمون اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں اب دو صورتیں ہیں یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہا الذین آمنون لا تأکلوا الرباء ضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون اے ایمان والو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 تاکہ تم پر رحمت کی جائے وسیر وتی میرو ابھی جنتی ن ابو حسبت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 اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے اُلائک جزاؤں مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا و نعم اجر العاملی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 اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ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 اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں عجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلاح دیں گے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 اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے ہمن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رو بٹھا دیں گے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 ماكم فآثابكم غمنا بغم فأثابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 إِذًا الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ تُفْتُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 ایک دوسرے سے گت گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا اور برد بار ہے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 تم الله شروع اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے فبما رحمت من اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مہربانی سے تمہاری استاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے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 تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں وما كان لنبی ان یغر ومن یغلل یأتی بما غل يوم القیامة ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون اور کبھی نہیں ہو سکتا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 اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ شریح گمراہی میں تھے الی کو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 وَالَّذِينَ لَهُمْ تَعَالَى قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دِفَعًا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ غَمَرَّكُمُ الْكُفْرُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 اور جو کچھ یہ ہی چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے ما قل عن الموت ان كنتم یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ رہے تھے مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانے قربان کر دیں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 ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ بغم ناک ہوں گے بنعمت من اللہ وفضل وأن اللہ لا يضيع أجر اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اَلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے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 تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے انما ذلكم الشیطان وخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین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 وَمَا كََ اللهَّهُ لُقُضِعكُم عَلَ الغَيبِ وَلكَِّ اللهَّه يَجِتَبِي مِروتُنِهِ مَشَ فَآامِنُ بِاللهِ وَرسُلِ وَإِن تُؤمِنُوا وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجرُ النَّظم لُكُ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 اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْلِيَاءٌ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ بِغَيْرِ حَقٍ عَذَابَ <الْحَرِيقُ> اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتیشے سوزاں کے مزے چکھتے رہو ذلك بما قدمت وأن ليس یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا قالوا ان اللہ دینا قانون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 اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے تتبلن في اموالكم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 إذْ أَخَجَ اللهَّهُ مِي فَقَدَّ نَ أُوتُ الْكِتَابَلَةُ بَيّينَّهُ لَِّثِ وَلَا تَكتُمُونَهُ فَنَبَذُوه وَرَا أَغُودِِهِمْ وَشْْتَرَ بِهِ فَمَنَ قَللَ فَبِسَّمَا يَشْتَرُود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 بُرا هَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُثْنَوْا بِمَا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ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 پسمانوں اور, اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان في خلق لآیات بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش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 قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو نئے پرور پروردگار جس کو تُو نے دوزق میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں مری مینو پمپ من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 کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا ملا الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد اے پیغمبر کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ ندی میں تیروں کو یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے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 إِلَيْهِمْ قَاصِّينَ لِلَّهِ قَاصِّينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَرَى الْحِسَابَ